الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إسماعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب القضاء عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق ف قوال انا سے اعلی جہل فہ و فنار قواہ البار وصح الحاکم وصح الشیخ البانحم بلوغ المرام کی یہ نئی کتاب اور نیا چیپٹر شروع ہوا ہے فیصلے سے متعلق احکام اور مسائل قزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے محکمے قزا عدالت کو بولتے ہیں یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے قاضی معروف و مشہور ہے اسی سے متعلق اس میں اس کتاب میں حدیثیں آئیں گی پہلی حدیث بہت چوکا دینے والی اور بہت تنبیہ والی حدیث ہے کیونکہ قضاء کا معاملہ فیصلہ کرنے کا معاملہ دو آرموں کے درمیان فیصلہ کرنے کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے حقدار کو حق مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قاضی فیصلہ سامنے والے کی چربزبانی اور اس کے دلائل کی روشنی میں کر دیتا ہے لیکن حق اس کے برخلاف ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھائی کا حق مار لیتا ہے اور اس سلسلے میں حدیث بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حجت قائم کرنے میں بعض بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور لفاظی اس کو زیادہ آتی ہو تو اگر میں کسی کی چرب زبانی اور لفاظی کی بنیاد پر اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جبکہ وہ صاحب حق نہیں ہے تو میں اس کے لئے جہنم کا ٹکڑے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں جہنم اس کے لئے فیصلہ کر رہا ہوں جہنم کا فیصلہ کر رہا ہوں تو اس لیے یہ بڑا اہم منصب ہے بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیے حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا پھر تفصیل ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ہے ایک قاضی ہے جو حق کو جان لیتا ہے حق بات اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے دلائل کی روشنی میں اور پھر اس حق کا وہ فیصلہ کرتا ہے اور حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے تو ایسا قاضی جنت میں جائے گا حق کو جان لیا پہچان لیا دلائل کی روشنی میں اور سچا اور حقدار کو حق دلانے والا فیصلہ کیا تو وہ جنت میں جائے گا دوسرا آدمی ایسا ہے دوسرا قاضی ایسا ہے جس نے حق کو جان لیا حق کو پہچان لیا لیکن حق کے ساتھ اس نے فیصلہ نہیں کیا کسی وجہ سے رشتے داری کی وجہ سے رشوت کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے کسی دشمنی کی وجہ سے حق جان لیا لیکن حق کے ساتھ فیصلہ اس نے نہیں کیا اور وجار رفیل اور فیصلہ کرنے میں اس نے ظلم سے کام لیا حقدار کو حق نہیں دلایا بلکہ اپنے منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاں ظلم کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوگا جہنم میں جائے گا اور تیسرے قسم کا قاضی وہ ہے جس نے حق کو نہیں پہچانا کس وجہ سے جہالت کی وجہ سے اس کے پاس علم نہیں ہے ہر سے اور لالت کی وجہ سے کسی سورس کی وجہ سے وہ قزا کے منصب پر پہنچ گیا یا یہ کہ یوں ہی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھ گیا اس کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا قاضی جس نے حق کو نہیں پہچانا اور لوگوں کا فیصلہ وہ کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر جہالت سے اور لاعلمی کے ذریعے سے اور نادانی کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو یہ معاملہ اور یہ منصب بہت اہم ہے چاہے عدالت کی بات ہو یا یہ کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں گھریلو مسائل ہوں یا یہ کہ آپس کے پڑوس کا معاملہ ہو یا گاؤں گھر کا معاملہ ہو تو اس لیے جو ہے فیصلہ کرنے میں اور قاضی اور جج بننے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ آؤ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں میرے پاس لے آؤ معاملہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں ہاں جہاں ضرورت پڑے کہ کوئی انصاف نہ دلا رہا ہو اور ضرورت پڑے آگے بڑھ کر کے ہاں فیصلہ کرنے کی اور آدمی دیکھ رہا ہو کہ اگر وہ آگے نہیں بڑھے گا تو حقدار کو حق نہیں ملے گا ظالم کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آدمی آگے بڑھ سکتا ہے بسورت دیگر یہ فیصلہ کرنا آسان اور معمولی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی ہاں فیصلہ غلط کر دے کسی کا حق مارا جائے تو اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ حدیث سنن اربا کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کتاب کے اندر اس حدیث کو صاحب کتاب یا کہہ محقق نے ضعیف کا ہے لیکن حدیث صحیح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل القضاء فقد ذبح بقير السكين رواه الباب احمد والاربعاء وصحيح ابن خزيمه وابن حبان والحديث حسن ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے منصب قضا سونپ دیا گیا یعنی جسے قاضی بنا دیا گیا تو گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا جسے قاضی بنایا گیا گویا کہ بغیر چھری کے وہ ذبا کر دیا گیا اب بغیر چھری کے کسی کو جانور کو ذبح کیا جائے تو کتنا دشوار کتنی تکلیف ہوگی جانور کو تو اس کا مفہوم <coughs> اہل علم نے دو تین بتایا ہے ایک تو یہ بتایا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص سے ان تین قاضیوں میں سے پہلی قسم کا قاضی ہے کہ جس نے حق کو جان لیا پہچان لیا اور حق کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا تو دوسرے وہ لوگ جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس کو تکلیف دینے کے چکر میں رہیں گے اس کو تکلیف دینا چاہیں گے کہ ہمارے خلاف اس نے فیصلہ کیا اور اگر اس نے حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا نہ حق فیصلہ کیا تو آخرت میں اس کے لیے وبال ہے تو منصب قضا دونوں اعتبار سے جو ہے اچھا منصب نہیں ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے حق کا فیصلہ کیا تو دنیا والے دشمن ہو جائیں گے ناحق فیصلہ کہ آپ تو آخرت میں وبال ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی اہل علم نے بتایا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنا چاہتے ہیں اور تمبیح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اور یہ کام بڑا دشوار گزار ہے بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اندیشہ ہے اس میں کہ کہیں جو ہے آدمی کا ایمان اور دین نہ بک جائے اور اس کی تباہی نہ آ جائے کیوں اس لیے کہ ایسی ایسا مقام ہوتا ہے فیصلے کا عدالت کا اور قاضی کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ کئی اعتبار سے قاضی کو کاضی کو قاضی کا ایمان داو پر لگتا ہے دنیا کے اعتبار سے کیسے کہ بڑی بڑی رشوتیں پیش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے قتل کا معاملہ ہے قاتل کے ورثا اور قاتل کے جو گھر والے اہل و خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے اس کو قتل سے بچانے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں پیش کرتے ہیں تو اب مال دیکھ کر کے ایمان آدمی کا ڈگمگ جاتا ہے اور دوسری طرف کہ قاضی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے سیاسی اور جو ہے اسی طرح سے دوسرے قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں اب وہ دباؤ میں آ کر کے یا مال کے چکر میں رشوت کی وجہ سے اگر اس نے جو ہے غلط فیصلہ کر دیا تو اس کے ایمان کی تباہی اور بربادی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کرنا چاہتے ہیں وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم رسون المارہ و ستقون ندامتن یوم القیامہ فند الفاطمہ روح البام مخاری یہ حدیث اور واضح کرتی ہے اس مسئلے کو ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم قریب حکومت اور سرداری کی لالچ کرو گے فرصے کرو گے چاہت کرو گے چاہت ہوگی تمہاری کہ امیر بنا دیے جاؤ یا اسی طرح سے حاکم بن جاؤ کوئی تمہیں امارت مل جائے کوئی تمہیں خلافت مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عنقریب تم جو ہے ہاں حکومت اور خلافت کے سلسلے میں لالچ کرو گے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی باعث ندامت ہوگی یہ حکومت اور خلافت باعث ندامت ہوگی آپ سر حقہ میں اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب الشمال کا ذکر کیا وہ مامن اوت یا کتاب شمالی فیقول یا لئی تن اوت کتابیا ولم ادرما حسابیا لئی تح کا نل کا ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ انسان تمنا کرے گا جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصحاب الیمین میں شامل فرمائے شمار کرے اصحاب شمال کو جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا تو بڑا افسوس کریں گے وہ کہیں گے آکاش کے مجھے یہ نام اعمال نہ ملا ہوتا میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا اے کاش کے موت ہی آخری فیصلہ ہو جاتی پھر انسان کیا کہے گا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا آگے کا جملہ ہے ہلک اینڈی سلطانیہ میری سلطنت نے میری حکومت اور بادشاہت نے میری چودھراہٹ نے مجھے ہلاک کر دیا تو دیکھیے یہاں پر انسان تمنا کر رہا ہے کہ مجھے ہلاک کس نے کیا میری سلطنت نے میری بادشاہت نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمارت اور یہ خلافت یہ حکومت قیامت میں باعث ندامت ہوگی پھر آگے ایک مقولہ ارشاد فرمایا کہ یہ عمارت عمارت کیا اشارہ عمارت ہی کی طرف ہے کہ دودھ پلانے والی کیا ہی بہتر ہوتی ہے دودھ پلانے والی بہت اچھی ہوتی ہے اور دودھ چھوڑانے والی بہت خراب ہوتی ہے تو عمارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی سے تشبی دیا اور دودھ چھڑانے والی سے تشبیح دیا کہ جب یہ عمارت ملتی ہے بادشاہت حکومت ملتی ہے تو بڑا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو بڑے فوائد ملتے ہیں مال و زر اور سیم و زر سب کچھ ملتا ہے بڑے فوائد ہوتے ہیں اپنے آدمی اس کے ذریعے سے سلطنت بادشاہت کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا لیتا ہے اور اپنے رشتے داروں اور اپنے خاندان والوں کی بڑی خدمت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب یہ بادشاہت اور سلطنت چھوڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی جیسے ہاں جب بچے کو ماں دودھ چھوڑاتی ہے تو بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہی حال اس دنیا کا ہے اس عمارت کا ہر بادشاہت کا ہے کہ جب ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے انسان لیکن لبہ بھر میں راتوں رات جو ہے حکومت جب چھن جاتی ہے اور تخت سلطنت سے تخت سلطنت سے بوریے پر آ جاتے ہیں اور بلکہ سلطنت چھننے سے پہلے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کو اور اس سلطنت اور حکومت کو بادشاہت کو منصب کو کس سے تشبی دیا دودھ پلانے والی اور دودھ چھڑانے والی سے لہذا اس سے بچنا چاہیے اس سے اس کی لالچ اس کی لالچ نہیں کرنی چاہیے ایک حدیث اور بھی ہے یہاں پر نہیں ذکر کیا کہ جس نے عمارت اور سرداری اور سلطنت کی خواہش کی لالچ کی تو وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا اسی کے سپرد کر دیا گیا اور جس کو جس کو لوگوں نے چن کر کے منتخب کر کے لوگوں, لوگوں نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی اور لوگوں کے رضا سے اور خوشی سے لوگوں نے اس کو بنایا وہ بننا نہیں چاہتا تھا لیکن ہاں لوگوں نے مجبور کیا اس کو اور اس نے اس ذمہ داری کو سنبھالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد کی جائے گی آپ دیکھ لیں تاریخ شاہد ہے تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جن لوگوں نے بادشاہت اور عمارت کی لالچ کی ہاں نتیجہ ان کا اچھا نہیں رہا اور جن لوگوں کو بنایا گیا رضامندی کے ساتھ اور لوگوں کے اس پر بنے ان کی لوگوں نے مدد کی یعنی ان کی مدد کیسے کی جاتی ہے یعنی لوگ مدد کرتے ہیں اور جو جبرن آ کر کے عمارت اور بادشاہت اور کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کی ہاں کرسی کو کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحکم فجتا ثم اصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد ثم اخا فلح اجر متفق علیہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حاکم نے اگر فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے میں اس نے کوشش کی اور ہر طرح کا ہر طرح کی دلیلیں اس نے اپنائی اور چھانبین کی اور چھانبین کر کے اور اجتہاد کر کے اس نے فیصلہ دے دیا اور اس کا فیصلہ صحیح اتر آیا تو اس کو دوہرا حاضر ملے گا ایک ہی صورت میں ہے کئی ساری صورتوں میں ہے مثال کے طور پر حاکم کے سامنے دو آدمی فیصلہ لے کر کے گئے دونوں کی باتیں اس نے سنی اور دلائل وغیرہ کی روشنی میں اس نے کوشش کیا اور محنت کی اور جسے اس نے حق سمجھا اور فیصلہ کر دیا اور اتفاق سے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا حقدار کو حق مل گیا یا جس معاملے میں اس نے فیصلہ کیا وہ اس, کی اس کا ثبوت مل گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی سوال آتا ہے کوئی فیصلہ آتا ہے اس کی دلیل اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے اس کی معلومات کے اعتبار سے قرآن پر قرآن کی آیات پر نظر دوڑاتا ہے احادیث پر نظر دوڑ, دوڑاتا ہے اور فیصلے صحابہ فلفا راشدین کے فیصلوں پر نظر ڈالتا ہے کہیں سے اس کو کوئی روشنی نہیں ملتی تو وہ اشتہاد کر کے فیصلہ کر دیتا ہے اور اتفاق سے اس کا فیصلہ صحیح اتر آتا ہے بعد میں حدیث مل جاتی ہے یا قرآن کی کوئی آیت مل جاتی ہے صحابہ کرام کا فیصلہ کوئی مل جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل ادر ملے گا دوہرا ادر ملے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی حاکم ہے حاکم بننے کی قاضی بننے کی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے علم ہے اس کے پاس اس نے اشتہاد کیا کسی مسئلے میں کوشش کیا اپنی بساد بھر اس نے جو ہے دلائل کو ڈھونڈا تلاش کیا ہاں ثبوت فراہم کیے لیکن پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کر دیا فیصلہ کر دیا ان سب کے ان سب احتیاطات وغیرہ کو اپنانے کے بعد اس نے فیصلہ کر دیا اور اتفاق سے اس کا یہ فیصلہ غلط رہا غلطی کر گیا فیصلہ کرنے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب بھی اسے ایک اجر ملے گا تب بھی اس کو کیا ملے گا ایک اجر ملے گا ہاں؟ کیوں ایک اجر ملے گا اس لیے کہ اس نے فیصلہ کرنے میں محنت کی کوشش کی استہاد کیا دلائل کو تلاش کیا ڈھونڈا لیکن اس کو کوئی واضح اور آ, واضح چیز اور واضح ثبوت اور دلیل نہیں مل سکی اور فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کرنے میں سے غلطی ہو گئی یعنی اپنے اعتبار سے تو اس نے بھرپور کوشش کی حق کا فیصلہ کرنے کی لیکن غلطی ہو گئی اس سے تو تب بھی اس کو اجر ملے گا لیکن یہاں پر دیکھیے اس حدیث کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ائمہ گزرے ہیں اہل علم گزرے ہیں اگر انہوں نے کسی طرح کا کوئی فتوی دیا کوئی فتو دیا اور فتوا دینے میں انہوں نے ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو کم علم لوگ ہیں کم علم لوگ ہیں وہ علم کے پہاڑ تھے ان کے پاس اگر کوئی مسئلہ آیا اور انہوں نے فتوا دے دیا اشتہاد کر کے اور ان سے اس میں غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس معاملے میں جو ہے ان سے غلطی ہو گئی تھی تو اب کیا امام کے پہلے فتوے پر عمل کیا جائے گا یا یہ کہ جو بات صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے گا جو بات صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے گا کسی امام کسی عالم کسی مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا کیوں کی اس کو اس نے اجتہاد کیا اشتہاد کے کی مطابق اس نے اشتہاد کر کے فیصلہ دیا لیکن فیصلہ دینے میں اس سے غلطی ہو گئی تو کیا اس کے غلط فیصلے پر بات کے آنے والے لوگ عمل کریں گے نہیں عمل کریں گے امام کو تو ادر مل جائے گا بعد والے اگر جان بوجھ کر کے کسی امام کے غلط فتوے اور فیصلے پر عمل کریں گے تو وہ مجرم ہوں گے گنہگار ہوں گے اور کہتا چلوں کہ تمام ایم نے اس مسئلے میں اپنا دامن جھاڑ دیا ہے اور اپنی برات کا اظہار کر دیا ہے امام ابو عنیفر اللہ علیہ نے فرمایا ادا سہ الحدیث ہوں فہو مذہبی صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے میرا طریقہ ہے اور کوئی بھی فتویٰ میرا کوئی بھی قول اگر حدیث کے خلاف تم پاؤ تو حدیث پر عمل کرو حدیث پر عمل کرو میرے فتوی کو دیوار پر مار دو اسی طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے عباسی خلیفہ منصور نے کہا کہ امام صاحب آپ اپنی کتاب موطہ کو اجازت دیجئے اس کے بارے میں کہ میں اس کتاب کو پوری سلطنت میں نافذ کر دوں قانونی حیثیت دے دوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منع کیا انکار کیا اور کہا کہ اس میں حدیثے بھی ہیں اور لوگوں کی رائے بھی ہیں اس سے زیادہ اچھی اچھی باتیں جو ہے لوگوں کے ہاں ہیں تو اجازت نہیں دی انہوں نے امام شافئی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا اس سے کہ ہاں کوئی جو ہے ہاں بغیر دلیل کے کوئی فتوہ ہمارے فتوے پر عمل نہ کرے یا ہماری تقلید نہ کرے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے تو خود فرمایا لا تو کلنی ولا مالک ولا شافعی ہاں ولا سوری و خدو منہائی سو ہاں یا خدو من منہایت و خدو یا خد الاحکام منہای سخد کہ میری تقلید نہیں کرنا ما امام مالک کی امام شافئی کی تقلید نہیں کرنا امام سوری سفیان سوری کی تقلید نہیں کرنا مسائل وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا یعنی اہل علم سے تم پوچھنا اور اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت لیاقت ہے تو تم قرآن و حدیث میں ڈھونڈ کر کے اور تلاش کر کے مسائل ان پر عمل کرنا کسی کی تقلید مت کرنا کہ آنکھ بند کر کے بس کسی کے فتوے پر عمل کرنے لگ جاؤ اسی وجہ سے میرے بھائیوں امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے دو مشہور شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا اور امام محمد بن حسن اشیبانی ان دونوں شاگردوں نے امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کے فتوے اور مسائل کو جب دیکھا تو انہوں نے امام صاحب سے ان کے دو شاگردوں نے دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا ون تھرڈ نہیں بلکہ ٹو تھرڈ میں دو تہائی مسائل میں ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ امام صاحب سے ہمارے استاد محترم سے فتوا دینے میں غلطی ہو گئی اور خود امام ابو بنی پر احمد اللہ علیہ نے خود فرما دیا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے تو ان ائما نے براعت کا اظہار کر دیا ہے اور فرما کے گئے ہیں لہٰذا ان ائما کے کسی غلط فتوے پر جو ان سے اشتہاد غلط ہو گئے حدیث نہ ملنے کی وجہ سے یا حدیث یاد نہ ہونے کی وجہ سے حدیث نظر میں نگاہ کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یا حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے کوئی حدیث کوئی ایسا فتویٰ دے دیا جو حدیث کے قرآن کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں ان کے فتحوں پر عمل نہیں کیا جائے گا عمل کس پر کیا جائے گا کتاب و سنت پر قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے گا کیونکہ ایک امتی اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا مکلف ہے نبی کے علاوہ کسی امتی کی اطاعت اور فرما برداری اور تقلید کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا گیا یہ حدیث بہت اہم ہے اس پر اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حاکم نے اگر اجتہاد کر کے فیصلہ دے دیا اور اس کا وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا اور اگر اس سے فیصلہ دینے میں اجتہاداً غلطی ہو گئی تب بھی اس کو اجر ملے گا یہ حدیث یہاں تک مکمل ہو گئی لیکن اس پر جو میں نے باتیں کہیں ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی عالم کسی مفتی کسی امام کے غلط فتوے پر اگر غلط معلوم ہو گیا معلوم ہو گیا تو اس کے غلط فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن اس نے جس کو فتویٰ دیا اس نے عمل کیا ہاں, غلط فتوا اس سے ہو گیا اس نے عمل کر لیا ہاں تو قاضی کے اوپر بھی گناہ نہیں ہوگا اور عمل کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا گناہ اس وقت ہوگا جب کہ اس فتوے کی غلطی معلوم ہو جائے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ فتویٰ دینے میں امام سے سحب ہو گیا غلطی ہو گئی فلا حدیث تو ان کے اس فتوے کے خلاف ہے تو حدیث پر عمل کیا جائے گا امام کے فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا نبی بکرت رضی اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحکم احد البین و اقبال متفق علیہ فتوا دینے اور قاضی کے لیے اصول اور ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں قانون بتایا جا رہا ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی شخص سے دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے کیوں اس لیے کہ غصے کی حالت میں آدمی آ, کا ذہن و دماغ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے وہ غصے کی حالت میں اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں آ, فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام حالتیں حالتیں اس میں شامل ہو جائیں گی جن حالتوں کی وجہ سے انسان انسان جو ہے ذہنی طور پر جو ہے ذہنی طور پر آدمی کمزور ہو جاتا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ صحیح فیصلہ سوچ نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تمام حالتیں اس میں شامل ہو جائیں گی اس لیے قاضی کو فیصلہ دینے والے کو بڑے ٹھنڈے انداز میں اور ٹھنڈی حالت میں اور اطمینان اور سکون کی حالت میں جب ہو تب وہ فیصلہ کرے اب فیصلہ کرتے وقت جو ہے اگر غصے کی حالت میں ہے تو فیصلہ کرنے والا کچھ کا کچھ فیصلہ کر دے گا حق نا حق کی تمیز اس کے ہاں نہیں رہے گی غلط فیصلہ کر دے گا تعصب کی وجہ سے فیصلہ کر دے گا تو اس لیے جو ہے غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے وان علی ندی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقاب الیک کا فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي رضي الله تعالى عنه فما زلت قاضيا بعد رواه الإمام أحمد وابو داوت والترمذي وحسنه وقوواه ابن المديني وصحه ابن حبان ولو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس والحديث صحيح علي رضي الله تعالى عنه سي رواية ہے الله رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس دو آدمی کوئی فیصلہ لے کر کے آئے تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ, نہ دینا یہاں تک کہ تم دوسرے کی بات کو سن لو اور یہی صحیح ہے کاضی کو چاہیے کہ دو طرفہ دونوں طرف سے مدعی اور مدعا الحم مدئی دعوی کرنے والا اور مدعا آلے جس پر دعویٰ دائر کیا جائے تو دونوں کی بات کو سنیں کسی مسئلے میں ہاں کسی مسئلے میں کبھی کبھار ہوتا ہے کسی ایک معاملے میں دو, دونوں آدمی مدعی ہوتے ہیں دونوں آدمی مدعی ہوتے ہیں دونوں دعوی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی کی بات کو سن کر کے کوئی فیصلہ نہ کرو جہاں تک کہ تم دونوں کی بات سنو اور صحیح اور حق یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ رسول بتایا ہے ہاں وہ بالکل انسانی فطرت اور انسانی ذہن ذہن و دماغ سے بالکل میل کھاتا ہوا ہاں فیصلہ اور قانون ہے اور پورا ہمارا دین بالکل فطرت کے عین مطابق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا کہ بغیر دوسرے کی بات کو سنے ہوئے اے تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو ہاں فسد فسو فتدری کے فتقدے کہ جب دوسرے کی بات سنو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کیسے فیصلہ دو گے بغیر پہلے دوسرے کی بات کو سنے ہوئے پہلے کی بات سن کر کے تم نے فیصلہ دیا تو پھر کیا کہتے غلطی ہو جائے گی ہاں؟ یہ حدیث صحیح ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ہاں اب تک اسی فیصلے پر اور اسی قانون پر قائم ہو کہ اب میرے پاس اگر کوئی فیصلہ لایا جاتا ہے تو میں طرفین کی باتوں کو سنتا ہوں پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اور یہی ہونا چاہیے عن ام سلامت رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون علی ان وا الحنا من بعض، له على بحتی لہ اسما منہ فمن له له من فتح منحت عقی شی انقتا اسی حدیث کے بارے میں میں پیچھے اشارہ کیا تھا بتایا تھا ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر کے آتے ہو ہو سکتا ہے کہ بعض تم میں سے بعض سے اپنی دلیل اور اپنی حجت قائم کرنے میں زیادہ ہوشیار ہو زیادہ چرب زبان ہو پھر میں کیا کروں فاقدی رہوں تو میں سننے کے اعتبار سے جیسا میں نے سنا اسی اعتبار سے میں فیصلہ کر دوں بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو قاضی تو واقعے کے موقع پر اسپاٹ پر موجود نہیں ہوتا ہے دو آدمی اپنی اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض باز, باز سے حجت قائم کرنے میں دلیل قائم کرنے میں زیادہ ہوشیار اور تیز ہو اور میں اس کے اس کی باتوں کو سن کر کے میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے چنانچہ جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں یعنی اس کے بھائی کے حق کو اسے لے کر کے دے دوں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں اور جبکہ وہ حقدار نہ ہو اس کا بھائی حقدار ہو لیکن اس کی چرب زبان حجت دلائل کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں تو گویا کہ میں اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں جہنم کے ٹکڑے کا مثال کے طور پر زمین کا معاملہ ہے یا کسی جائیداد کا معاملہ ہے ہاں دو آدمی آئے اور حاکم کے پاس قاضی کے پاس اپنی اپنی دلیلیں پیش کی اس میں سے ایک زیادہ چرب زبان اور ہوشیار اور دلائل فراہم کرنے والا اور جھوٹی دلیلیں بھی گواہیاں جھوٹی دلیلیں ساری پیش کی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے قاضی جو ہے فیصلہ کر دے تو اپنی دید کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا شرط اس میں یہ ہے کہ وہ جہالت والا نہ ہو جاہل قاضی نہ ہو یا یہ کہ متاثب اور طرفداری کرنے والا نہ ہو یا یہ کہ حرام فیصلہ کرنے والا نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گویا کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں آپ کا فیصلہ کر رہا ہوں اس کے حق میں تو یہ معاملہ بہت اہم ہے اس پر وہ قاضی, قاضی فیصلہ کرنے والا بری ہو جائے گا لیکن کون سا قاضی بری ہوگا جو پہلے پہلے قسم والا ہے جو حق کو جان لیتا اور حق کا فیصلہ کرتا ہے وہ قاضی جو ہے اس سے بری ہو جائے گا تو گویا کہ جو حدیث پیش کی گئی اس میں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے انجابری ندی اللہ تعالی قال یعنی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے قاضیوں کی بات کی ہے یا اسی طرح سے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبلی القضاء فقطوبح بغیر سکین کہ جو قضا کے منصب کے حوالے کر دیا گیا اسے گویا کہ وہ بغیر شوری کے ذبح کر دیا گیا تو ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے یا کہہ لیجئے کہ آدمی جاہل آدمی لالچ کرے اور خواہش رکھے تما رکھے کہ ہاں میں قاضی بنا دیا جاؤں میں امیر بن جاؤں وہاں پر ہے کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے یہاں پر جو معاملہ ہے اللہ ذاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اور یہی ساری چیزیں دوسرے قات کے بارے میں ہے کہ جو اہلیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس صلاحیت ہے کہ قاضی بنے اس کے پاس جو ہے فیصلہ لے کر کے آیا گیا ہاں اور ایک آدمی نے اپنی حجت اچھے انداز میں قائم کر دی یا یہ کہ جھوٹے گواہ اور جھوٹی کیا کہتے ہیں شہادتیں پیش کر دی تو اب قاضی کس اعتبار سے فیصلہ کرے گا سامنے والوں کی دونوں کی باتیں سن کر کے وہ فیصلہ کرے گا اس لیے کہ وہ جو ہے اس جگہ پر مقام پر یا حقیقت حال سے وہ واضح یا واقف نہیں ہوتا ہے تو وہ جیسی باتیں سنے گا دلائل وغیرہ جیسا دیکھے گا اس اعتبار سے اگر اس نے فیصلہ کیا فیصلہ کیا اس نے اور فیصلہ کرنے میں کیا ہو گئی غلطی ہو گئی کسی کا حق جو ہے نا حق کو مل گیا حق جو ہے حقدار کو نہیں ملا دوسرے کو مل گیا جو جھوٹا ہے کذاب ہے تو ایسی صورت میں قاضی کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا وعن جابر نضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیف تقدس امہ لا یخذ من شدیدهم لضعیفهم رواہ ابن حبان ولو شاہد من حدیث برائدہ عند البزار ولہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ امت کیسے پاک ہو سکتی ہے یا کیسے پاک ہوگی جو طاقتور سے کمزور کا حق نہ دلا سکے یعنی وہ لوگ کیسے پاک ہو سکتے ہیں جو کمزور کو طاقتور سے حق نہ دلا سکے یہ صرف امت سے مراد یہاں پر لوگ جماعت ہیں وہ جماعت وہ لوگ وہ گاؤں کے لوگ وہ اس علاقے کے لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو کمزور کا حق جو ہے طاقتور سے نہ دلا سکے ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے مظلوم کا حق نہیں دلاتے تو یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے سن نبی داود کی صحیح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لائقن رجلفی قومن یا امنفی ہم الماسی یقرون فلاغرو اللہ اسابحم اللہ ب آداب کہ اگر کوئی شخص کسی قوم میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور لوگ اس گناہ کو روکنے پر قادر ہیں پھر بھی اس گناہ کو وہ نہیں روکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے قبل آئیں گے مرنے سے پہلے انہیں عذاب سے دو چار کرے گا تو ظالم ظلم ہونا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یعنی کوئی شخص کسی قوم میں گناہ کرے گناہ کا کام کرے اور لوگ اس کو نہ روکے نہ منع کرے جبکہ قادر ہو اس پر ظلم کرے کسی پر لوگ نہ روکے ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہی سب کچھ آج ہو رہا ہے آپ دیکھیں امر معروف اور نہیں انل کا جو فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا ہے صحیح انداز میں ہر آدمی غیر جانبدار بن کر کے رہنا چاہتا ہے نیوٹرل بن کر کے رہنا چاہتا ہے سوچتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے ہم سے کیا فائدہ ہاں ہمیں کیا کر رہا ہے جو جو کر رہا ہے کریں ہم کیوں بیچ میں پڑھنے جائے وغیرہ وغیرہ جو آج کل کے لوگوں کا حال ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے اور بہت سارے آج کل کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے وہاں ایشت اللہ تعالی نے کالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقادمہ في قام شدت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عدل کرنے والے عادل قاضی کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو وہ حساب کی شدت سے ایسا محسوس کرے گا کہ آش کے اس نے وہ اتمنا کرے گا اے کاش کے اس نے ہاں اپنی پوری عمر میں کسی دو آدمیوں کے درمیان کیا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہوتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک کھجور کے بارے میں بھی نہ فیصلہ کیا ہوتا حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے لیکن وہ حدیث سامنے رکھیے گا کہ جسے منصب قضا سونپ دیا گیا گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا تو یہ منصب قضا بہت ذمہ داری والا کام ہے اور بہت اہم ہے وہ دو حدیثیں اور رہے گی دو تین حدیثیں ذرا سا سن لیجیے تاکہ یہ باب ختم ہو جائے بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئی فلحق ولو امرحم امراۃ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشا فرمایا کہ ہرگز کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے کہ اپنا امیر کسی عورت کو بنا لیا اپنا معاملہ کسی عورت کو سونپ دیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی گویا کہ صدی سے عورت کی عمارت سیاست قیادت سب کچھ ببل عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے وہ سیاست میں جا کر کہ حصہ نہ لے سیاست میں لوگوں کو انصاف ہاں دلانے کے لیے آگے نہ بڑھے وہ خود اتنی کمزور ہے قرآن, قرآن کریم کے اندر ہے پچیسویں پارے میں اوامئی یونش افل ہل یتی وہ فل خسان غیر و مبین کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کی پرورش ناز و نعمت میں ہوتی ہے کون ہے عورت اور ہاں اسی طرح سے زیورات میں ہوتی ہے زیبوزینت کے ساتھ ہوتی ہے وہو افی الخسامی غیروم مبین ہاں اور وہ اور وہ جھگڑے میں ہاں طاقتور نہیں اپنا اپنی بات واضح نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے حاکم بنایا جا سکتا ہے یہی حال جو ہے عورت کا ہوتا ہے کہ عورت بھی ایسے ہی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے عورت کے لیے سیادت تیادت یہ سب جائز اور درست نہیں ہے ان ابھی مری مل ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من والله اللہ اللہ من امر المسلمین فحتجبان حاجت و فکرہم احتجب اللہ دون حاجت ہی ابو ابوداود والترمذی الحادی فاسل ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے کوئی, کوئی مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر رکھی امیر بنایا حاکم بنایا اور وہ ان کی ضرورت اور ان کے فخر سے چھپتا رہا ان کی پرواہ نہیں کی ان کی ضروریات کی پرواہ نہیں کی یعنی حاجت مند ضرورت مند اس کے دربار پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن ان کی ضروریات کو ان کی حاجتوں کو ان کے جو ہے ان کے دعوے وغیرہ کو نہیں سنا ان کی باتوں کو نہیں سنا چھپتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت سے چھپ جائے گا یعنی اس کی حاجت بھی وہ پوری نہیں کرے گا ان کے حاجت سے بھی وہ دور ہو جائے گا یہ حدیث حسن ہے وانبی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کال رسول اللہ کال صل... ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی و المرتشیف الحکم عباہما محمد والاربع و الترمذی والحدیث حسن ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لانت بھیجی ہے فیصلے کے معاملے میں حکم کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں رشوت لینے اور دینے والے دونوں طرح, دونوں طرح کے لوگوں پر لانت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ سب کو تمام مسلمانوں کو رشوت کے لین دین سے محفوظ فرمائے وان عبداللہ اللہ زبیر رضی اللہ عنہما قال قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخصمین یقانی بینا یدع الحاکم بباہ ابو و صاح الحاکم الحدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دو جھگڑے کرنے والے والوں کو چاہیے کہ وہ حاکم کے سامنے بیٹھیں حدیث معنی کے اعتبار سے ضعیف ہے صنعت کے اعتبار سے لیکن صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مانا اس کا کیا ہے صحیح ابھی پیچھے حدیث گزری ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ ایک کی بات کر کے بات کو سن کر کے دوسرے کی بات کو سنے بغیر فیصلہ قاضی کو نہیں کرنا چاہیے تو جب اس کے سامنے دونوں بیٹھے گی نہیں تب کیسے فیصلہ کرے گا کیسے سنے گا تو اس لیے معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ دے احادیث پاک پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے اب یہاں تک ہمارا درس مکمل ہو گیا آ, اب انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی پھر کبھی بعد میں کبھی یہاں پر آئے موقع ملا انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد موقع تھوڑا سا ملے گا رہوں گا میں یہاں تو اس کتاب کو مکمل کر دوں گا ابھی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں کافی کئی اور دعا بھی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مکمل کرنے کوشش کی کوشش کریں گے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ لوگ اللہ خانا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق توحیقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ